بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم واقدر سامعين و سامعات پچھلے خطبہ جمعہ میں من نے تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین بنایا ہے اس کو ایک آدم سے پیدا کیا ہے اور ان سے ہی ان کی بیوی کو پیدا کیا ہے تاکہ سب ایک باپ کی اولاد ہو جائیں اور جتنے انسان ہیں یہ سارے ان کا دادا ایک ہے یہ سب آپس میں چچا زاد ہیں کزنز ہیں کوئی مسلمان ہے یا کافر ہے رشتہ داری سب کی آپس میں یہی ہے پیسے کی تقسیم ربعت الجلال کی طرف سے ہے اللہ تبارہ کا وطالہ کسی کو دے کر آزماتا ہے کسی سے چھین کر آزماتا ہے تو وہ جو تقسیم ہے وہ بھی اس قابل نہیں کہ اس وجہ سے کسی کو ڈی کیا جائے کسی کو حقیر سمجھا جائے اور نسل بھی برادریزم خاندان اس بنیاد پر بھی کسی کو حقیر سمجھا جائے یہ بھی کوئی وجہ نہیں اس لیے کہ باپ سب کا ایک ہے زبان واختلاف و والوانکم تمہارے شکلیں اور تمہارے رنگ اور تمہاری زبانیں ان میں جو اختلاف نظر آتا ہے یہ بھی میری میری قدرت کا مظہر ہے یہ بھی میری آیات کا حصہ ہے کون سی زبان زیادہ اچھی ہے کون سی زبان نکمی ہے کس بنیاد پر اپنے آپ کو اچھا کہا جائے کس بنیاد پر کسی دوسرے کو ہیچ نیچ کہا جائے یہ بھی کوئی بنیاد نہیں ہے لا میں اللہ فضل على اعجمی کسی عربی کو اجمی پر صرف زبان کی وجہ سے کوئی فوکیت حاصل نہیں ہے چمڑی سفید ہو جانا کالی ہو جانا درمیانی ہو جانا یہ بھی بندے کی تقسیم نہیں ہے رب جلال کی تقسیم ہے ولا عل اب اللہ اسود کسی سفید چمڑی والے کو کسی کالی چمڑی والے پر کوئی فوکیت حاصل نہیں اللہ اب مگر اللہ تعالیٰ کا خوف جس میں زیادہ ہے وہ زیادہ اللہ کے قریب انسان کو اللہ تعالیٰ نے بعض کاموں میں مجبور پیدا کیا ہے اور بعض کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے جن چیزوں میں مجبور پیدا کیا ہے وہ زیادہ ہے کس نسل میں پیدا کیا اس علاقے کی زبان کیا ہے چمڑی کس طرح کی ہے قد کتنا ہے پیسہ کتنا دیا یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کسب محنت انسان پر ہے رزق ربیعت الجلال دیتا ہے ہاں جو عبادات ہیں جن کی بنیاد پر اس کے جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے ہیں جس کی بنیاد پر سزا اور جزا ہونی ہے اس میں ربیعت الجلال نے انسان کو اختیار دیا ہے اما شاہ کے روا اما کپورا چاہے شکر کرے چاہے کفر کرے ہاں شکر اور کفر والا برابر نہیں ہوگا اما شاکر و اما کپورا انا آتنا فرینہ صلا صلا و و جو کافر ہوگا اس کے گلے میں توق اور پاؤں میں زنجیر ہوگی اور آگ ہوگی اور جو مومن ہوگا اس کے لیے جنت کے باغ و بہار ہوں گے یہ فرق ہوگا لیکن اختیار بہرحال دیا گیا ہے چاہو یہ کرو چاہو وہ کرو پھر اس انسان کو اس جہان میں رہتے ہوئے اپنے مقصد کو سمجھنا چاہیے بجائے اس کے کہ میں اچھا وہ برا میں آلہ وہ ادنا میں بلند وہ حقیر فرمایا کسی مومن کے لیے اتنا گناہ ہی کافی ہے بے حسبر مسلم یا کرا ہاہو ہل کسی کی بربادی اور ہلاکت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے اور اپنے آپ کو اچھا سمجھے فرمایا جس کے دل میں ایک ذرہ برابر تکبر ہے جنت میں نہیں جائے گا صحابہ کرام پریشان ہو گئے ہم سب پسند کرتے ہیں کہ جوتا اچھا ہو کپڑے اچھے ہو اگر ایک ذرہ برابر تکبر جنت میں رکاوٹ ہے تو کیا بنے گا فرمایا تکبر یہ نہیں کہ جوتا اچھا اور کپڑا اچھا ہو اور تکبر یہ ہے کہ باطر الحق و غمت الناس لوگوں کو اپنے آپ سے حقیر سمجھنا اور حق آ جانے کے بعد حق کی سمجھ آ جانے کے بعد ٹھکرا دینا میں نہیں مانتا میرا دل نہیں مانتا میرا دل نہیں مانتا میری برادری نہیں مانتی میرا پیر نہیں مانتا میرا پیشوا نہیں مانتا میرا امام نہیں مانتا میرا امیر نہیں مانتا حق بات تیری ہے قرآن تیری تصدیق کرتا ہے حدیث تیرے ساتھ ہے مگر میں سوری کرتا ہوں اللہ کو بھی اس کے رسول کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم اور میں اس بات کو نہیں قبول کرتا یہ تکبر ہے میرا دل نہیں مانتا اب کتنے لوگ کہتے ہیں اس میں کیا لاجک ہے اور اس میں کیا لاجک ہے اور اس میں کیا لوجک ہے, اور اس میں کیا لوجک ہے اس کو لوجک سمجھا دی جائے تو وہ بات مان لیتا ہے لوجک سمجھائی نہ جائے وہ بات نہیں مانتا تو پھر رب کی مانتا ہوا یا اپنے دل کی مانتا ہوا اللہ کی بات اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دل پر آئی اب اس نے چھلنی لگا دی جو مجھے سمجھ آئے گی وہ مانوں گا جو سمجھ میں نہیں آئے گی نہیں مانوں گا تو اس نے اپنی سمجھ کی مانی اپنے رب کی نہیں مانی یہ بات درست ہے ساری کائنات لوجک کے مطابق ہے یہ بات درست ہے رب الجلال کے فیصلے بھی لوجک کے مطابق ہیں آج نہیں تو کل سائنس وہاں پہنچ جائے گی لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ لوجک ضروری نہیں تیرے لوجک کے مطابق ہو کسی اور کے لوجک کے مطابق ہو سکتی ہے اور یہ ضروری نہیں کہ اس جہان میں تجھے اس بات کی سمجھ آئے ہو سکتا ہے مرنے کے بعد سمجھ آئے لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کا تقاضا یہ ہے کہ تیری بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے تو اس کو مان لے خلیل اللہ علیہ السلات و ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلاۃ السلام سبحان اللہ اب بتاؤ کہ اکیلا آدمی ان کے بت توڑ رہا ہے ریكشن کا بھی یقین ہے اللہ تعالی نے حكم دیا कर دیا और انہوں نے پكڑ كر آگ میں ڈال دیا ماتھے پر شكر نہیں آئے كیوں میرے رب نے حكم دیا میں نے كر دیا میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے اسی سال سے زیادہ عمر ہو گئی اولاد نہیں ملی اگر ملی تو فرمایا اس ذبح کر دو لوجک میں آتی ہے بڑھے پے کی اولاد ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جائے میں کہتا ہوں کسی مار کے میں شہید ہو جائے صبر آ جاتا ہے لیکن نہیں اپنے گھر سے لے جا چھری ساتھ لے جا اور جا کر کے اس کو لٹا اور گلے پر چرا دے لوجک مانتی ہے عقل مانتی ہے نہیں مانتی لیکن ان کو اس بات سے گرد نہیں کہ عقل مانے نہ مانے اما نہیں مانتی برادری نہیں مانتی دنیا والے نہیں مانتے لیکن میرا رب کہتا ہے تو اس کو کرنا ہے اور میرے رب کی طاقت اور فرما برداری کا پتہ ہی وہاں چلتا ہے جہاں وہ بات بندے کی سمجھ میں نہ آ رہی وہ احکام اور فرامین جو بندے کی سمجھ میں نہ آ رہے ہو اور وہ مانتا چلا جائے یہ ہے بندے کا ایمان صحیح بخاری کی حدیث ہے فرمایا کہ سابقہ امتوں میں ایک آدمی اپنی گائے پر سواری کرنے لگ گیا سواری تو گدے گھوڑے پر ہوتی ہے اس نے اپنی گائے پر سواری شروع کر دی صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گائے نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اوپر بیٹھے اپنے سوار سے کہا انخلا تو میرا غلط استعمال کر رہا ہے ہمیں اللہ نے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا انما خلک ہمیں تو یہ ہے کہ دودھ پیو گوشت کھاؤ اور اگر کام لینا ہو تو یا تو پانی نکالنے کے لیے یا پھر ہل چلانے کے لیے جوت لو اتنا قدر تو ہے لیکن ہمیں گھوڑے گدے کی طرح سواری شروع کر دو اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں محمد اس بات پر ایمان ڈالتا ہوں کہ اس گائے نے ایسے کہا تھا اور میرے ساتھ ابو بکر بھی ایمان لاتا ہے کہ اس نے بھی ایسے کہا تھا اللہ اکبر حالانکہ وہاں نہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے نہ ابو بکر صدیق بھی پیدا ہوئے تھے لیکن کہا میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں اور ابو بکر صدیق بھی ایمان لاتے ہیں وجہ یہ کہ جو میں نے کہہ دینا ہے ابو بکر صدیق نے مان لینا ہے اس کی عقل میں بات آئے یا نہ آئے اور یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے کہ گائے بولے اور کہیں کہ میرا غلط استعمال ہو رہا ہے اس زمانے کی گائے بولتی نہیں تھی مگر بول اٹھی جب غلط استعمال ہوئی آج کی گائے بول سکتی ہے مگر نہیں بولتی اور غلط استعمال ہو رہی ہے آج کی گائے نہیں بلکہ کہوں گا آج کا گائے آج کا گائے جی اے وائی گائے آج کا گائے بولتا ہے مگر بولتا نہیں اور غلط استعمال ہو رہا ہے اس زمانے کی گائے بولتی نہیں تھی مگر بول ٹھیک ہے غلط استعمال ہو رہی تھی اب آپ بتاؤ کہ آپ دنیا میں کیا کرنے کے لیے آئے ہو کیا کرنے کے لیے آئے ہو وما خلق انصون ڈاکٹر اقبال معلوم نہیں کیا کہتا ہے میرا رب تو یہ کہتا ہے کہ میں نے تم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا وما خلق نول انہ آبود میں نے جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے یہ دونوں میرے بندے ہیں یہ دونوں میرے غلام ہیں غلاموں سے لوگ کمائی کروایا کرتے ہیں کما کما کر لاؤ اور اپنے مالک کو دو لیکن میں ما اُرید منہم من رزق وما اُرید ان میں ان سے یہ تقاضہ نہیں کرتا کہ تم کما کر کے مجھے لا کر کھلاؤ بلکہ ان اللہ ہوا المتین میں ان کو کہتا ہوں میں تمہاری روٹی کا پورا انتظام کروں گا اور تم بس میری پوجا کرو روٹی کی فکر نہ کرو میری پوجا کرو میں تمہارا رزاق ہوں محنت کرنا قصب کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے لازم رکھا ہے لیکن کتنے کسب کرتے ہیں اور قرضوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور کتنے قصب بھی نہیں کرتے اور کروڑوں پتی ہیں یہ تقسیم میرے رب ربیع جلال کی ہے یہ نہیں گھر بیٹھے رہو قصب کرو مگر رزق اللہ تبارہ کا مطالعہ دیتا ہے باہر صورت کہا کہ میری پوجا کرو ہم کن کر کاموں میں پڑ گئے ہیں. اللہ تبارا کا و تعالیٰ نے بچپن کو مکلف ہونے سے منا کر دیا ہے جب تک مرد عورت بچہ ہوتا ہے بچی ہوتی ہے اس کے اللہ تعالی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کے گناہ نہیں لکھتا مکلف اور پابند اس وقت ہوتا ہے جب وہ بالغ ہو جائے نو سے لے کر چودہ سال تک بچہ بچی جوان ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان کے گناہ ان کی نیکیاں پورا انسان پورا مکلف ہو جاتا ہے اور ہمارے ہاں جو سسٹم چلتا ہے کہ اس عمر میں بچے کو یہ باقاعدہ سبق دیا جاتا ہے گھر سے بھی باہر سے بھی سکول سے بھی معاشرے سے بھی کہ تجھے کسی قسم کی کوئی ذمہ داری لینے کی ضرورت نہیں ہے تو تو پڑھتا ہے چودہ سال کا بچہ کیا کرتا ہے نویں میں ہوگا دسویں میں ہوگا اماں کو بھی سوری کہہ دیتا ہے ابا کو بھی سب کو میں کچھ نہیں کروں گا اس لیے کہ میں تو پڑھتا ہوں میرا ہوم ورک کیا ابھی پڑھ کر آیا واپس آیا تو ہوم ورک اب تھوڑا سا مجھے کھیلنا بھی ہے مجھے کوئی کام نہیں کرنا نہ کوئی معاشرتی ذمہ داری نہ کوئی گھر کی ذمہ داری نہ کوئی رب عدالجلال کی طرف سے عائد کی ہوئی کوئی ذمہ داری میں کوئی کام نہیں کر سکتا اس لیے کہ پڑھتا ہوں میڈر کے بعد کون سا کام ختم ہو گیا ہے وہ ابھی بھی پڑھتا ہے ابھی بھی پڑھتا ہے والد اس کا کمائی کرتا لوٹ گسوٹ کرے چوری سود رشوت برابر کرے یا خون پسینے سے اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈال کر اس کی فیسیں پوری کرے وہ پوری کرتا ہے اور اکثر کو پوچھو تیرا بیٹا کیا کرتا ہے وہ کہتا جی پڑھتا ہے کس کلاس میں پڑھتا ہے مجھے کچھ معلوم نہیں مجھے بتا دیتا ہے اتنی فیس ہے ہم اس کام کے لیے آئے تھے دنیا میں اور اگر معلوم کرو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سود پڑتا ہے کہ سود کیسے لینا ہے کیسے دینا ہے یہ اللہ تعالی کی بغاوت کو سیکھتا ہے نیک پاک باپ کی کمائی سے اللہ کی بغاوت کو سیکھتا ہے اور اگر بغاوت نہیں سیکھ رہا اچھی چیزیں سیکھ رہا ہے انجینئرنگ کر رہا ہے میڈیسن پڑھ رہا ہے اور بعد میں جیسے جیسے پڑھتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس کا کوئی معاشرہ اس کے, کے والدین کی نیکی کوئی ایسی ہو تو الگ کہانی ہے ورنہ اوورال روٹین یہی ہے کہ وہ دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے ہم اس کے لیے پیدا ہوئے تھے اور اس کو سب سے زیادہ اپنے سٹیٹس کی فکر ہوتی ہے کہ میرا سٹیٹس کیسا ہے میں کیسا لگتا ہوں لوگوں میں میری اٹریکشن کیا ہے اس کو پیدا کرنے کے لیے وہ ایسی پتلون ایسی شرٹ پہنے گا کہ جو سب سے یونیک ہو دور سے نظر آئے سب کی نظریں آ کر کے وہاں ٹک جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا اللباس شوہرا ایسا لباس جو سب سے الگ نظر آتا ہو ایسا پہننے سے منع فرمایا پھر اپنی خراش تراش ایسی بنائے گا یہ ہے طاعت اور فرما برداری یہ ہے اپنے آپ کو سرینڈر کر دینا کہ جو رب اللہ اور اس کے رسول فرما دے میں آگے سے چون چرا نہیں کروں گا اور یہ جو پڑھتا ہے یہ آگے سے وہ نکالتا ہے چونکہ چنانچہ اس میں کیا حرج ہے اور اس میں کیا حرج ہے اور یہ اللہ نے کیوں حکم دیا اللہ عالم اللہ نے یہ کیوں کہا سبحان میں اللہ یہ تعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس چیزیں فطر سے تعلق رکھتی ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم فی ام فکم افلا تم تمہارے جسم میں میری ایسی ایسی نشانیاں ہیں تمہیں نظر کیوں نہیں آتی آپ نے کبھی غور کیا کبھی سنا گانا کالوجسٹ کہتی ہے یا کہتا ہے کہ اگر اس عورت کی نسوانیت ختم کر دی آپریٹ کر کے تو اس کی ہڈیاں بھر ہو جائیں گی سنا کبھی دودھ سے کیلشیم ملتا ہے کیلشیم دودھ سے خون میں چلا جاتا ہے اور خون میں رہتا ہے ہڈیوں میں نہیں جاتا جب تک وہ دھوپ میں نہ بیٹھے صبح کی دھوپ میں دھوپ سے وٹامن ڈی ملتا ہے جس سے وہ کیلشیم ہڈیوں کا حصہ بنتا ہے اور میرا ربض الجلال کا کمال دیکھو مرد جب تک دھوپ میں نہ بیٹھے اس کو وٹامن ڈی نہیں ملتا اور جو عورت ہے اس کی نسوانیت سے وٹامن ڈی نکلتا ہے اس کو دھوپ میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو کہا وہ کرنا پھر ولا تبر جنا تبر جل اپنے گھروں میں رہا کرو اور جاہلیت اولا کفر کی جاہلیت کی طرح جسم کی نمائش نہ کیا کرو ہر گھر میں دھوپ کا انتظام نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے اس کے وٹامن ڈی کا انتظام اس کے اندر کیا ہوا ہے جب تک وہ بچی ہے وہ باہر کھیلتی ہے نسوانیت اس میں نہیں آئی اس کا ویٹامن ڈی دھوپ سے اس کو ملتا ہے اور اس کو دھوپ میں جانے کی ممانت بھی نہیں ہے اور جب اس پر باہر نکلنے پر ممانت آ گئی اس کا ویٹامن ڈی اندر سے پیدا ہونا شروع ہو گیا اور جب بری ہو جائے گی اس کی نسوانیت ختم ہو جائے گی اس کا پردہ ختم ہو جائے گا وہ باہر نکلنے لگ جائے گی اس کو پھر دھوپ سے ملنا شروع ہو جائے گا سبحان اللہ جس رب نے اس انسان کو بنایا ہے اسی نے اس کی شریعت بنائی یہ پل کے سر کے بعد آپ آئے دن پندرہ دن بیس دن مہینے بعد کٹواتے ہیں یہ بڑے ہو جاتے ہیں یہ آنکھوں کی پلکیں یہ بڑی نہیں ہوتی رب تو ایک ہے اسی نے سارے بال بنائے ہیں یہ بڑے نہیں ہونے دیتا وہ وہ بڑے کر دیتا ہے کام کرتے ہیں ناخن گھس جاتے ہیں اللہ ان کو بڑے کرتا رہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ ناخن بڑے نہ کرتا اور آپ کام کرتے کرتے پہلے والے گھس جاتے اس کے بعد ختم آپ کچھ کر نہیں سکتے تھے اور جب اللہ تعالیٰ چاہے جس جگہ کی چاہے بڑھوتی کو روک دے معلوم ہوا بچہ جوان ہو رہا ہے مگر اس کی عقل جوان نہیں ہو رہی ایسے امراض بھی ہوتے دکھانے کے لیے کہ میں قادر مطلق ہوں جو چاہوں کر سکتا ہوں اس حاب کا حکیم نے واقعہ بیان کیا ہے صدیوں سے زیادہ کاف میں رہے سوتے رہے وہ ان کے ہم پہلو بدلا کرتے تھے تین سو نو سال کے بعد جب وہ بیدار ہوتے ہیں تین سو نو سال کے بعد داڑھی تو سفید ہو جانی چاہیے تھی اور ناخن بڑھ بڑھ کر لمبے ہو کر سپرنگ بن جانے چاہیے تھے اور جو بال ہیں ان کے وہ بھی پاؤں تک تو کم از کم تین سو سال میں آ ہی جانے چاہیے تھے اٹھتے تو دیکھ کر ایک دوسرے سے وحشت محسوس کرتے اور ایک سرپٹ بھاگ جاتے کہ یہ کون ہے وہ سمجھتا یہ کون ہے لیکن نہیں اٹھے تو کہتے ہیں بھائیو کتنی دیر سوتے رہے ہو کہتے ہیں ایک آدھ دن سوئے ہوں گے بھوک لگ رہی ہے چلو کھانا لینے کے لیے بندہ بھیجو کسی کو کوئی اجنبیت نہیں ہوئی کیوں جو رب تیرے ناخن بڑھاتا ہے وہ جب چاہے ان کو روک کے دکھا دیتے ہیں ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے وہ قدرت والی ذات ہے ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے آج بھی اس کے ہاتھ میں ہے اس رب نے کہا دس چیزیں فطرت کا تقاضا ہے موچھوں کو کاٹا کرو اللہ تعالیٰ کو عربی زبان آتی ہے مجھے یقین ہے موچھوں کے لیے کہا کاٹا کرو چھیلا نہیں کرو کاٹا کرو دادی کے لیے کہا معاف کرو بغلوں کے لیے کہا نوچا کرو ناف کے لیے کہا مونڈا کرو یہ سارے لفظ میرے رب کو یاد ہیں اس نے ہر ایک جگہ کے لیے الگ الگ لفظ بولے ہیں اور وہ رب ہر چیز کو احسن کل شین خل کا ہر چیز کی تخلیق اس نے بہترین بنائی ہے ساری کائنات لیبارٹری بن جائے ساری کائنات کے انسان ریسرچر بن جائیں ساری کائنات کی دولتیں اس لیبارٹری پر خرچ کر دیے جائیں تو وہ اس نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے جو میرے رب نے کتاب و سنت کی شکل میں تس میں رکھ کر دے دیا ہے اس میں کیا حکمتیں ہیں میرا رب جانتا تک کوئی حکمتیں کسی کی سمے میں آتی ہیں کسی کی سمے میں نہیں آتی ہیں. لیکن بندہ وہ ہوتا ہے جس کو اپنے رب پر کم از کم اتنا اعتماد ہو کہ میرا رب میری خیر سوچتا ہے شر نہیں سوچتا بندہ وہ ہوتا ہے جس کو کم از کم اپنے رب پر اتنا اعتماد ہو کہ جو فیصلے میرا رب کرتا ہے جو حکم صادر کرتا ہے جن کاموں سے منع کرتا ہے وہ میری خیر کا ارادہ رکھتا ہے میری شر نہیں شر کا ارادہ نہیں رکھتا یرید اللہ بکم اليسر ولا یریید بکم العسر اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتا وما جعل من حرج ہم نے اسلام میں کوئی پابندی تمہیں تنگ کرنے کے لیے نہیں لگائی ہے بلا وجہ تنگ کرنے کے لیے نہیں لگائی جتنی پابندیاں ہیں وہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے اللہ تبارک وطالیہ نے جو جو فرمایا کر لو اب اللہ نے پیدا کیا تھا عبادت کے لیے اس کو فکر لگی رہتی ہے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں عورت ہو یا مرد ہو جو نیا ڈیزائن آیا ہے وہ سب سے پہلے میرے گھر میں آنا چاہیے جو نئے ماڈل کی گاڑی آئی ہے وہ سب سے پہلے میرے گھر میں آنی چاہیے یہ فکر ہے اس کی جبکہ اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا عبادت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بستر پر سوتے ہیں جس پر کھجوروں کی چٹائی پر اوپر کپڑا نہیں ہے آپ اپنے مولوی صاحب کو برداشت کر لو कि کہ وہ की کی چٹائی پر سوتا ہو اور اوپر اس کو بستر میسر نہ ہو کر لوگے تو جتنی آپ کو اپنے مولوی صاحب سے محبت ہے کیسے ہبائی گرام کو اپنے نبی علی سلاۃسلام سے اتنی محبت نہیں تھی ایک دن بستر بچھا لیا رات جتنی عبادت کرنی تھی اس سے کم عبادت کی نرم بستر کی وجہ سے زیادہ دیر سو لیے فرمایا اس کو نکال دو اس بستر کو نکال دو اے تائرے لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی پرواد میں کوتا ہی نہیں چاہیے جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ مقصد پورا ہونا چاہیے ساری توجہ اور ترکیب اس مقصد پر ہو جس کے لیے میں دنیا میں آیا ہوں رسول شہیدہ اللہ نے اس لیے پیدا کیا اپنے رسول کو رسول بنا کر بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کر دے ولو کری المشرکون اگرچہ یہ بات مشرکوں کو اچھی نہ لگتی ہو وہ کام تو ہو رہا ہے نا دعوت تو چل رہی ہے نا مارکے تو چل رہے ہیں نا پیٹ میں کھانا ہے یا نہیں ہے پرواہ نہیں ہے پہننے کے لیے کپڑا ہے یا نہیں کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن جس مقصد کے لیے آیا ہوں وہ تو ہو رہا ہے نا آج کے مسلمان کو اس نے اپنی ترجیحات بدل لی ہیں اس کی زندگی کا مقصد کچھ اور ہو گیا ہے جس کے لیے پیدا کیا وہ پورا نہیں ہو رہا اور جس کے لیے پیدا نہیں کیا وہ یہ کر رہا ہے اور مس یوز ہو رہا ہے اور بولتا نہیں وہ گائے مس یوز ہوئی تو بول پڑی یہ نہیں بولتا میں بہت پریشان ہوتا ہوں جب دیکھتا ہوں کہ آدمی بے دینی کی حالت میں مر گیا اس کا کیا بنے گا نواب شاہ میں اسٹوڈینٹس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا مر گئے بہت پریشانی ہوئی کہ یہ بچے بیچارے ان کو سبکن سبکن پڑھایا گیا تھا کہ بیٹے کوئی کام نہیں کرنا میچور نہیں ہونا سنجیدہ نہیں ہونا کوئی کام نہیں کرنا اب یہ ربعظ الجلال کے سامنے کھڑا ہوگا وہ بدالحمن اللہ علام کن تصول اللہ کے سامنے ایسی ایسی چیزیں ظاہر ہوں گی جس کا آپ نے کبھی گمان نہیں کیا ہوگا جس کا کبھی حساب نہیں لگایا ہوگا جس کو کبھی ہم نے گناہ نہیں سمجھا ہوگا کہ اس پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے کیوں اس لیے کہ ہم بہت دور نکل چکے ہیں ہم اللہ کی اور اس کے رسول کی بغاوت کرتے کرتے اتنے یوز فو ہو چکے ہیں ہمارا قاعدہ اللہ اس کا رسول کا فرمان نہیں ہے ہمارا قانون یہ ہے کہ جو زیادہ لوگ کرتے ہیں وہ جائز ہو جاتا ہے یہ قائدہ عیسائیوں کا کا کا ہے کافروں کا ہے ہے یہودیوں کافروں ان کے ہاں عیسائیت میں شراب حرام تھی جب اکثر لوگوں نے پینی شروع کر دی ان کے قانون نے اجازت دے دی ڈرائیونگ کے وقت نہ پیو ویسے پی لو بدکاری عیسائیت میں حرام تھی جب اکثریت میں کرنی شروع کر دی انہوں نے کہا جی رضامندی ہو تو جائز ہے رضامندی نہ ہو تو اپنی بیوی کے پاس جانا بھی ناجائز ہے یہ قانون ہے اور رضامندی ہو تو کسی غیر بیوی کے پاس بھی جانا جائز ہے کیونکہ اکثر لوگ کر رہے تھے ہم نے کہا جائز ہے اب ہم جنس پرستی ان کے ہاں عام ہو رہی ہے جیسے جیسے جس علاقے میں عام ہو رہی ہے ویسے ویسے ان کی اسمبلیاں اس کو پاس کر رہی ہیں یہ کفر کا قانون ہے کہ جو اکثر کرتے ہو وہ جائز ہو جاتا ہے اسلام جو چودہ سو سال پہلے اسلام تھا وہی آج اسلام ہے وہی قیامت تک اسلام ہوگا جو گناہ عہد نبوت میں گناہ تھا وہی آج گناہ ہے وہی قیامت تک گناہ رہے گا جس جو ڈیفینیشن نیکی کی عہد نبوت میں تھی وہی آج ہے وہی قیامت تک ہوگی ساری کائنات بدکار ہو جائے ساری کائنات رب کی بغاوت پر اتر آئے گناہ گناہ ہی رہے گا سب کے کرنے کی وجہ سے نیکی نہیں بن سکتی ہمارا ایک بہت سادہ سا اب تو چلتا ہے چھوڑو جی اب تو سب ہو رہا ہے یہ کوئی قانون نہیں تو میرے عزیزوں اپنے مقصد حیات کو سمجھو ہر انسان کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے میرے اور آپ کے بیچ میں اگر ایک لکیر پھینک دی جائے وہ سب سے مختصر ترین راستہ ہوگا میرا اور آپ کے پاس پہنچنے کا اور اگر میں گھوم کر جاؤں گا تو میرا راستہ لمبا ہو جائے گا اگر ترقیز اللہ اس کے رسول کی باتیں زندگی مقصد حیات پر ہو تو پھر انسان کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ میں کس طرح لگ رہا ہوں میں لوگ مجھے کس طرح دیکھ رہے ہیں جب میرے رب نے تجھے خوبصورت بنایا ہے تو لوگ تجھے بدصورت کیسے دیکھ سکتے ہیں فرمایا نہا ترجن اللہ روزانہ کنگینہ کیا کرو لو اب کوئی کہے عقل والا عقل پرست کہے کہ کنگی سے کرنے سے کیا ہوتا ہے ہم تو دن میں دس بار کرتے فرمایا روزانہ کنگی نہ کیا کرو یہ باتیں آپ کو اجنبی لگ رہی ہیں اس لیے کہ ہم بہت دور نکل چکے ہیں یہ سبق دیا ہے اپنی امت کو کہ اس بات کی فکر میں نہ پڑے رہو کہ تم کیسے لگ رہے ہو تیرے بال کس طرح کے ہیں تیری داڑھی کس طرح چل رہی ہے ہر وقت شیشے دیکھتے رہنا ہر وقت اسی فکر میں رہنا میں کیسا لگ رہا ہوں نہا روزانہ کنگی کرنے سے فرمایا رسول اللہ فرمایا جو عورتیں اپنی آنکھوں کے اوپر والی بموں کو باریک کرواتی ہیں ربلال کی ان پر پٹکار ہے لالت ہے لان اللہ ول مستلا و والمستوشمہ اور جو جسم پر پھول بنواتے ہیں کتابتیں کرواتے ہیں ان پر بھی ربیع جلال کی پھٹکار اور لانت ہے اور جو اپنے بالوں کے ساتھ بال جوڑتے ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی نانت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اور یہ بات اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے ایک عورت گئی الفلا میم سے لے کر ناس تک پڑھ لیا واپس آئی کہتی ہے حضرت مجھے تو یہ آیت کہیں نہیں ملی فرمانے لگی اگر تم میری نظر سے پڑھتی تو تجھے یہ آیت قرآن میں مل گئی ہوتی تمہیں یہ آیت نظر نہیں آئی وہ میں آیتا کمر رسول فخو وہ مانا جو تمہارا نبی دے اس کو لے لو اور جس سے نبی منع کر دے اس سے بعد آ جاؤ میرے نبی نے اس سے منع کیا ہے اور اس پہ دانت فرمائی ہے اس لیے یہ قرآن کا حصہ ہے اور یہ سب چیزیں کسی بات سے تعلق رکھتی ہے کہ انسان کو ڈیٹریکٹ کرتی کہ میں اچھا لگوں میں لوگوں کو دھوکہ دوں میں اور طریقے کا اور اصل مقصد جو زندگی کا ہے اس سے انسان کو دور کر دیتی ہیں ہاں بال سفید ہو جائیں فرمایا اس کو کالے کے علاوہ کسی رنگ کے ساتھ تبدیل کرو یہود اور سارا کی مخالفت کرو یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث ہے اب حضرت ابو بکر صدیق کے رضی اللہ عنہ کے والد حج... وہ آخری مار کے فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے لے کر آئے جی میرے ابا مسلمان ہو گئے آپ سلام لے لیں شکل دیکھی بال سفید ہیں فرمایا پہلے ان کو لے جاؤ ان کے بال تبدیل کرو پھر میرے پاس لے کر آؤ یہود و نثارہ کی مخالفت کریں تو جس لیول پر جس طریقے پر اسلام نے ان چیزوں کو مراعات اور ان کا خیال کیا ہے وہ کرنا چاہیے اور اس سے آگے بڑھنے کی بجائے اپنے مقصد حیات کی طرف اپنا ترقیز کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی جو میں نے عرض کیا سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے خب